الحم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیک یا رسول اللہ رسول والسلام علیک یا حبیب اللہ افوالات والسلام علیک یا نبی اللہ علی حب یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین حسب معمول آج بدھ کی رات ہے اور آج مدنی چینل پر کموبیش اسی وقت سلسلہ ہوتا ہے حسن اسلام اور سلسلہ حسنِ اسلام ہی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے ایک روایت گوش گزار کی جاتی ہے فرمائیے. نبی کریم علیہ السلّۃ وسلم نے منص نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ و ملا اکاتح سب اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے صلّ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے قبر والوں کی پچیس حکایات اس میں ملفوظات اعلی حضرت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک جگہ ایک قبر کھل گئی جب قبر کھلی اور مردہ نظر آنے لگا میت نظر آنے لگی تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میت کو گلاب کے پھولوں کی دو شاخوں نے گھیرا ہوا ہے لپٹی ہوئی ہے اور گلاب کے دو پھول اس میت کے نسلوں پر کھلے ہوئے ہیں یہ جب دیکھا تو لوگ خوش ہوئے اور اس خیال سے کہ قبر کو صدمہ پہنچا ہے ٹھیس پہنچی ہے اور زمین میں نمی آ گئی ہے لہذا اس میت کو کسی دوسری جگہ تدفین کر دینی چاہیے کہ مبادہ ادھر تدفین کیے رہنے سے اسے مزید نقصان پہنچ جائے دوسری جگہ قبر کھودی گئی اور میت کو مہا منتقل کیا گیا اب جب مہا منتقل کیا گیا تو وہ جو دو پھول تھے گلاب کی جو دو شاخیں تھیں وہ خطرناک ازدہ بن گئے اور لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کسی اہل نظر سے پوچھا اللہ والے سے پوچھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے کیا کیا جائے تو انہوں نے فرمایا کہ ہیں تو وہ دو اژدح ہی لیکن جس جگہ پہلے یہ میت کی تدفین کی گئی تھی وہاں کوئی اللہ والا ہوگا کوئی نیک شخص ہوگا اس کے پڑوس کی برکت سے یہ ازدح گلاب کی شاخیں بن گئیں اور ان کے منہ گلاب کے پھول بن گئے لہذا اگر تم اس کی خیر چاہتے ہو تو وہیں دوبارہ دفن کر دو دوبارہ وہیں لے کر گئے تدفین کی تو کیا ہوا جب وہاں دوبارہ لے کر گئے تو حزب سابق جیسے پہلے وہاں پہ گلاب کے درخت کی گلاب کے پودے کی شاخیں بنی ہوئی تھی لپٹی ہوئی تھی اور گلاب کے دو پھول کھلے ہوئے تھے ایسے ہی وہ ازدے حزب سابق ہو گئے تو معلوم ہوا اگر مرنے کے بعد تدفین کسی نیک شخص کے پہلو میں ہو اس کے پڑوس میں ہو تو پھر اس کی برکتیں اس طریقے سے بھی ظاہر ہوتی ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اولیاء اکرام کے جو مزارات ہوتے ہیں وہ تنہا نہیں ہوتے بالعم بلکہ ان کے ساتھ دیگر مسلمانوں کی بھی کچھ نہ کچھ قبریں ہوتی ہیں جو ان کا حسن اعتقاد ہی ہوتا ہے کہ اس نیک بندے کی اس اللہ والے کی اس ولی اللہ کی برکت سے ہماری میت کو بھی فائدہ ہوگا تو یہ نیک پڑوسی کی برکتیں ہیں اور آج سلسلے کا عنوان بھی یہی ہے کہ پڑوسی کے کیا حقوق ہیں پڑوس کی کیا احتیاطیں ہیں اور پڑوسی کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ اردل ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی بھی موجود ہیں ادران چشتی بھائی بھی موجود ہیں راشد علی عطاری بھائی بھی موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں عدنان بھائی قرآن و حدیث میں جو پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے ہیں وہ بھی بیان کریں گے آپ لیکن اس سے بھی پہلے پڑوسی کہتے کیسے ہیں اس بات کو بیان کیجیے الحمد للہ سلیم اماد فاؤزیمر عام طور پر جو معاشرے میں رائج ہے اور جسے لوگ پڑوسی سمجھتے ہیں جی وہ ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے وہ افراد ہیں جن کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہوا کرتا ہے حادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے جو احکامات ارشاد فرمائے اور جو پڑوسی کے متعلق ارشاد فرمایا وہ مختلف روایات ہیں بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا پڑوسی کہاں تک ہے جو ساتھ میں جس کا گھر ہے وہ تو پڑوسی ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کیا کوئی پڑوسی ہے بعض روایات میں اس طرح کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جائے وہاں تک جو ہے وہ شخص آپ کا پڑوسی ہے بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ چالیس گھر ارد گرد بندے کے جو ہیں وہ اس کے پڑوسی کہلائیں گے اس کے پڑوس والے ہیں لیکن پھر پڑوس کے اعتبار سے مطلب جو جتنا گھر سے دور ہوتا چلا جائے گا کسی شخص کے اس کے احکام کے اندر اس کے حقوق کے اندر اسی اعتبار سے تبدیلی جی آنا شروع ہو جائے گی جی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی چیز دینا چاہوں تو میں سب سے پہلے کس کو دوں اس کا حقدار کون ہے تو نبی پاک علیہ السلاۃ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ و مفہوم یہ تھا ارشاد فرمایا کہ جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے شاد پہلے اس سے دو یعنی جو اقرب ہے پھر اس کے بعد جو اقرب ہے تو دینے میں نبی پاک علیہ السلط السلام نے حسن سلوک حسن اخلاق پھر اگر کوئی چیز دے رہا ہے کوئی شخص تو جب جب. وہ نبی پاک علیہ السلام نے مطلق ہر ایک کو دینے کا حکم ارشاد فرما ہے لیکن اس میں جو اقرب ہے صحیح. جو گھر کے زیادہ قریب ہے اسے زیادہ حقدار قرار دیا صحیح. یعنی دے دوسروں کو بھی ایسا نہیں کہ ان کے دینے سے منع کر دیا گیا صحیح. لیکن ارشاد فرما جو زیادہ قریب ہے وہ زیادہ حقاف خلاصہ ہے. کیا نکلا پڑوسی کون جو ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے ہیں وہ پڑوسی ہیں کچھ گھروں کی اور ادھر ادھر کی کوئی حد کا تعین نہیں ہے چالیس گھر جو ہے وہ دائیں طرف چالیس آگے چاروں سنتوں میں جی چاروں سنتوں میں اگر چالیس چالیس گھر لیں تو کم از کم اس کا تو تعین ہے کہ یہ پڑوسی ہیں اور پھر جو جتنا قریب ہے اس کے اتنے زیادہ راشد میں آپ کی طرف بڑھتے ہیں آہادی کریمہ میں بھی پڑوسی کے حقوق بیان ہوئے وہ کیا ہیں کچھ ان سے شاد فرمائیے جی شریعت منیرا کا یہ حسن ہے کہ اس نے اسلام سے اس نے مسلمان سے ضرر کو دور کیا ہے حدیث سبحان پاک ہے لا درارہ والا درارا, ولا درارا سبحان ضرر جو ہے نقصان پہنچانا یہ کسی صورت اسلام اس کو قبول نہیں کرتا اور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑوسی سے متعلق نصیحت فرماتے ہیں حکم اور تاکید فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ دیگر افراد کے ساتھ ساتھ جی اس کے پڑوسی کو بھی اس کا شر اس کا فتنہ اور اس کی طرف سے ایزا نہ ہو اور جی بہت, جی بہت ساری روایت ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کتاب العدب میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا و اللہ لا و اللہ مینو و اللہ اللہ کی رحمت رحمت قسم مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا اللہ کی قسم مومن نہیں ہوتا صحابہ رام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہوتا تو آپ نے ارشاد فرمایا الدی لا من جار بوا یعنی اللہ وہ شخص جس کے شر سے جس کی فطریں اور جس کی آفت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو اللہ اور اللہ اسی طرح بخاری شریف ہی کی روایت ہے سرکار فرماتے من کانا ول یوم آخری فلا یو دی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے تو آج ہم دیکھ لیں اپنا محاسبہ کر لیں کہ میری ذات سے دیگر افراد کے ساتھ, ساتھ جو میں پڑوسی ہے میرے ساتھ بستا ہے وہ میرے شر سے محفوظ ہے یا نہیں ہم نے کیسے کیسے معاملات کیے جن کی وجہ سے ہمارا پڑوسی تنگے مثال کے طور پر ایک مثال دوں گا اگر کسی کی گاڑی ہے ٹھیک ہے تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں کوئی ایسا سامان ہو کے جہاں گاڑی رکھی جائے یا آگے پیچھے اب پڑوسی کی بغیر اجازت کے اس کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کر دینا تو اب وہ با... اگرچہ مروت میں کچھ نہیں کہے گا ठीक لیکن اس کو ایک طرح سے تکلیف تو ہے ایزا کا تو ایک باعث ہے جب تک نہیں کہ جب تک نہیں کہ جب کہے گا تو پھر جو ہے وہ گلی والے سب تماشا دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے اور کس بات پہ ہو رہا ہے پھر وہ سب کو پتہ چل جائے گا اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ شر سے اس کا پڑوسی جو ہے وہ محفوظ رہے اور وہ تکلیف نہ دے اور یہ جو حکم ہے اسلام کا شریعت کا جو حکم ہے کہ تکلیف نہ دو تو یہ اتنا عام ہے پڑوسی کے تو حقوق زیادہ ہیں تو اس کو تکلیف دینا یا تکلیف سے بچانا اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوگی لیکن بالعموم بھی شریعت متحرہ اس بات کو پسند کرتی ہے کہ کسی دوسرے فرد کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کے لیے آسانی کا باعث بنا جائے بڑی پیاری حدیث تربیزی شریف کے حوالے سے میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام علیم رضوان سے کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں صحابہ اکرام علیہ رضوان خاموش رہے پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اچھوں اور بروں کی خبر نہ دوں صحابہ اکرام پھر بھی خاموش رہے اور پھر تیسری بار میرے پیارے آقا علیہ صلاح وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اچھو اور بروں کی خبر نہیں دوں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے کہا عرض کی یار اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ ضرور ہمیں اچھے اور برو کی خبر دیجیے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اب آپ پڑوسی ہیں بیٹے ہیں شوہر ہیں باپ ہیں کاروباری آدمی ہیں کسی جگہ کام کرتے ہیں کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے کوئی بھی صورت ہو تو ذرا اس پہ غور کیجیے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے فرمایا اچھا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے وہ شخص برا ہے کہ جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو یہاں پہ علامہ مناوی عبد الروف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ فیض القدیل میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے اس حدیث میں اس طرح اشارہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے قرب و جوار والوں کے ساتھ عدل کرنا واجب ابھی فرمایا عدل تین باتوں کا تقاضا کرتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن سے عدل ظاہر ہوتا ہے پہلی یہ ہے کہ اس پہ زیادتی نہ کریں دوسری یہ کہ ذلیل کرنے سے <سؤال> بچے اسے رسوا نہ کرے بے عزت نہ کرے اور تیسری یہ بیان فرمائی کہ اسے تکلیف نہ دے تو واقع پڑوسی کے جب حقوق زیادہ ہیں تو اس کو تکلیف دینا یا تکلیف سے بچانا اس کی بھی اہمیت زیادہ ہوگی آگے چلتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم نے اسلام میں پڑوسی کی کس قدر اہمیت ہے قطع نظر اس کے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے آپ کا عزیز ہے اس کے ہے ساتھ کوئی نسبی تعلق ہے یا نہیں ہے وہ مسلمان ہے آپ کے ساتھ رہنے والا ہے نبی پاک علیہ اللہ کی تعلیمات میں اسلام میں اس کی کس قدر اہمیت ہے جی ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فرما آج ہمارے ساتھ وہ شخص نہیں بیٹھے گا جس نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہو اللہ اپنے ساتھ بیٹھنے سے منع کر دیا ایک ساتھ جی کہ میرے ساتھ نہیں بیٹھے گا ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آج مجھے کام ہو گیا ہے. کام کیا ہوا یا رسول اللہ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار کے ساتھ پیشاب کر دیا تھا دیوار کے نیچے نبی پاک علیہ علیم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم ہمارے ساتھ نہیں بیٹھو گے اس قدر اہمیت ہے یہ اگر ہم اس روایت کے تناظر میں اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ کسی شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف بھی اب ہمارے ہاں تکلیف کا جو ہے وہ انداز وہ کیا ہے دیکھیں کسی کے ہاں خوشی ہے مثال کے طور پر بیٹے کی شادی کا اہتمام کیا ہے اب قرب و جوار میں اب نہ پڑوس قریب والے پڑوسی کا خیال ہے نہ دور والے پڑوسی کا خیال ہے نہ بیمار کا نہ بچوں کا نہ بوڑھوں کا کسی کا کوئی خیال نہیں بیٹے کی شادی کا خیال ہے نا کو اب بیٹے کی شادی کا خیال ہے لیکن اس کو اسلام نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ آپ اس انداز میں خوشی نہ منائے کہ دوسروں کے لیے وہ خوشی غم کا باعث بن جائے ایک شخص بیمار ہے ان کا بچہ بیمار ہے وہ بیچارہ ساری رات جاگتا رہا دن بھر روتا رہا اب اس نے دوائی پی ہے کو سکون کی آرام کی ضرورت ہے اور آپ نے بڑا سا یا آپ نے جو ہے گانے کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر گانے بجانے کا سلسلہ ہے ڈول دمکے گنا کا کام ہے اور اوپر سے ساتھ والے پڑوسی جو ہے جو ایسے لوگ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پر یہ لوگ تو ساری رات جاگ رہے ہیں لیکن قریب میں امام صاحب کا گھر ہے جنہوں نے فجر میں اٹھنا ہے محدین صاحب کا گھر ہے مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے دیگر دی دی دی جو لوگ جو نمازی ہیں جنہوں نے فجر میں اٹھنا ہے جلدی سونے کی عادت ہے ان کی کہ مجھے فجر پر کی پابندی کرنی ہے ان لوگوں کی نیند کا ان کے آرام کا سکون کا چین کا کوئی خیال نہیں ہے ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام السلام کے اس فرمان سے کہ کتنا زجر اور توبیف ہے اس کے اندر فرما میرے ساتھ وہ بندہ نہ بیٹھے جس نے اپنے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی ہو تو ہمیں یہ اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں معاشرے کے اندر چین آ جائے گا سکون آ جائے گا ہر ایک شخص اپنی غمی کے اندر بھی اپنی خوشی کے اندر بھی اس بات کا خیال رکھے کہ میرے کسی فیل کسی عمل کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی اچھا جو اخلاق ہیں اس کے حوالے سے بھی کچھ روایت موجود ہیں کہ پڑوسی جو ہے پڑوسی ہی اس بات کا تعین کرے گا کہ آپ کیا کریکٹر ہے کیسا آپ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی ہم اچھے ہیں لیکن واقعتن ہے کیا تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا تو حادی کریمہ میں تو اس میں راشد بھائی پڑوسی کی اہمیت بیان ہوئی ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ دے گا آپ کے اخلاقی کیفیت کو بیان کرے گا ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا اس کا فیصلہ کون کرے گا تو نبی ازم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کوئی کام کرے حدیث پاک کا خلاصہ جب تو کوئی کام کرے اور تیرے پڑوسی یہ کہیں کہ اچھا کیا تحقیق ت نے اچھا کیا, تو تُو نے اچھا کیا اور بہت اگر بہت دے تیرے دے کسی کام کرنے پر تیرے پڑوسی کہیں کہ تُو نے برا کیا تو تحقیق تھی نے برا کیا یعنی وہ اس چیز کا اظہار کریں گے اور اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون اچھا کون برا کیونکہ پڑوسیوں کا اس لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ زیادہ وابستگی ہوتی ہے ان سے ملاقات کا معاملات کا زیادہ دوسرے دوسرے لوگوں سے احمد عرخان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح میں ایک جگہ لکھا ہے کہ پڑوس کی جو اتنی زیادہ اہمیت بیان ہوئی اور تکلیف دینے سے بچانے کی ترغیب موجود ہے جی کہ پڑوسی جی کو اذیت نہ دو تکلیف جی جی نہ دو اور پھر یہ بھی حدیث موجود ہے تو اس کی وجہ بیان فرمائی ایک وجہ بیان فرمائی کہ کیونکہ پڑوس جو ہے نا پڑوس اگر پڑوس سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مداوع کرنا بڑا مشکل ہے جی آپ کسی جگہ گئے جناب کام سے گئے کسی بھی حوالے سے آپ گئے وہاں پہ کسی چیز سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کوئی فرد آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو کچھ دیر کی بات ہے جی جی. کچھ سانیوں کی بات ہے کچھ آپ اٹھ جائیں گے یا وہ اٹھ جائے گا جی. لیکن پڑوس ایسا ہے کہ اسے کہیں نہیں جانا اسے وہیں پہ رہنا ہے اگر اس کی محض اللہ بلند آباد میں گانے چلانے کی عادت ہے تو اسے چلانے اس سے حضیت ہونی ہے اگر اسے شور شرابی کی عادت ہے تو اس سے حضیت ہونی ہے اگر اس کے گھر کا پرنا جو پانی بہانے کا پا, پائپ ہوتا ہے اس سے پانی بہنے کی عادت ہے تو وہ بھی بہتر رہے گا اگر اسے فرج دھونا ہے سارا پانی جو ہے وہ روڈ پہ بہانا ہے اور پھر روڈ کا ڈھلان آپ کے گھر کی طرف ہے آپ کی طرف آنا ہے تو یہ مسلسل ہوتا رہے گا تو پڑوسی سے پہنچنے والی اذیت مسلسل اور لگاتار ہو سکتی ہے تو اس اور پھر تبدیل کرنا بھی آسان نہیں ہے اس کا اس کا حل تو یہی ہے کہ گھر آپ کا رینٹ کا ہو یا اپنا ہو آنر شپ ہو آپ کی آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اونر شپ پہ تو تبدیل کرنا ہے ہی مشکل لیکن رینٹ جس کا جو رینٹ پہ رہتے ہیں کرایہ پہ رہتے ہیں ان کے لیے بھی تو آسان نہیں ہے نا تو صحیح فرمایا آپ نے بجائے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے عدنان بھائی یہاں پہ میں یہ بات لینا چاہوں گا کہ جیسے شروع میں وہ واقعہ بیان کیا ملفوظات کے حوالے سے کہ نیک پڑوسی اگر میت کو مل جائے اللہ والوں کا قرب مل جائے نیک بندوں کے قرب میں دفن ہونا مل جائے تو یہ بھی اچھا ہے اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی کہ پڑوسی کی اہمیت اتنی ہے کہ دنیا میں ہو تو اچھا پڑوسی ہو تو آپ کی زندگی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہوگا وہ آپ کا سکون میں آ جائے گا تو پڑوسی اگر دنیا میں اچھا مل جائے تو خان اللہ کیا بات ہے نا اور اگر یہ پڑوسی جو ہے آخرت کی منزل میں یعنی مرنے کے بعد قبر جہاں آپ کی بننی ہے تدفین جہاں ہونی ہے وہاں اچھا پڑوس مل گیا اللہ والے کا پڑوس مل گیا نیک بندے کا پڑوس مل گیا تو پھر انشاء اللہ وہاں پہ بھی بیڑا پار ہوگا جیسے بیان ہوا اور یہاں پہ ہی کہتا چلوں کہ ہم تو وہ ہیں کہ جنت میں بھی آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس مانتے ہیں پڑوس مانگتے ہیں الحمد اور یہ سعادت بھی ہے بلکہ بعض واقعات اور روایات ایسے آئے راشد بھائی کہ ان سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں پڑوس اچھے لوگوں کا مانگنا چاہیے اللہ کے مقرب لوگوں کا ماننا چاہیے وہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ان کے دور میں ایک کستاب تھا اور اس کے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا تو اس کے والدین جو دعا دیتے تو اس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ جنت میں حضرت موسا کا پڑوس تدا فرمائے تو جنت میں بھی اللہ وال جنت میں جائیں گے سارے ہی اللہ والی لیکن جو زیادہ اللہ والا ہوگا جو زیادہ مقرب ہوگا اس کا پڑوس بھی زیادہ باقی بھائی سے برکت ہوگا حدیث پاک میں بھی اس بات کی خبر دی گئی ہے اور اشار فرمایا گیا کہ وہ خوش نصیب ہے جس کا پڑوسی اچھا ہو یعنی یہ بھی سعادت مندی ہے بندے کی کہ اس کا جوار جو ہے وہ الجارلیہسلام اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ آخرت میں قبر میں جب پڑوس ہو تو وہ بھی نیک ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیبیوں ارشاد فرمائی آپ علیہ وسلام نے ارشاد فرمایا فرما تعلیٰ علیہ السلام امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے نیک بندوں کے قریب دفن ہونے کے متعلق پورا ایک باب و باندھا اپنے صحیح کے اندر صحیح بخار شریف کے اندر تو نبی فاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو صالحین کے درمیان جو ہے وہ دفناؤ ان کا قرب ان کا جو ہے پڑوس انہیں نصیب ہو تاکہ اللہ تبارک تعلی کی رحمتیں جہاں ان پر برستی ہیں اس سے اس بندے کو بھی حصہ ملے کیسے حصہ ملے جیسا آپ نے ابتدا میں بیان کیا بات ہے یعنی پڑوسی کی اہمیت دیکھیے اور یہاں پہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مشورہ مدنی مشورہ اور بڑا کامل مشورہ سامنے موجود ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اپنے مردوں کو بزرگوں کے پاس نیک لوگوں کے پاس دفن کرو ان کی برکت کے سبب ان پر عذاب نہیں کیا جاتا اور پھر یہ حدیث بیان فرمائی ہوم القم لا یش کا بھین جلی یہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم نشین ان کی صحبت میں رہنے والا ان کا کر پانے والا بھی محروم نہیں, نہیں رہتا تو آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں اور یہ برکتیں ہیں پڑوسی کی تو اس سے اہمیت سمجھیے اس سے اہمیت پتہ چل رہی ہے ہمیں کہ پڑوسی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اور یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اور پھر یہ شعر بھی تو ہے نا کہ سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آکا سینا تیری سنت کا مدینہ بنے آکا جنت میں مجھے جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا کیا کہیں گے اپنا راشد بھائی پڑوسیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور اس کیفیات کی بات ہو رہی ہے بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کو خام خواہ میں پریشان کرنا ہے ان پہ ایک دہشت بٹھا کے رکھنی ہے اور چھوٹی بڑی باتوں سے ان کو تکلیف دینی ہے اچھا ایک ادنان بھائی اس میں فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہماری ذات سے تکلیف ہو رہی ہے بلکہ باس تو بے باق کیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے کان بند کر لو اپنی آنکھیں بند کر لو اب کسی کا گھر بلند ہے اور وہ اپنے گھر کی چھت پہ جاتا ہے اور اس انداز پہ کھڑا ہوتا ہے کہ سامنے والے کے گھر میں جو اس کی نگاہ پڑ سکتی ہے تو پھر سامنے والے کو پڑوسی کو سامنے والا بھی پڑوسی ہی ہوتا ہے افنان بھائی سامنے والا جو ہوتا ہے وہ بھی پڑوسی ہی ہوتا ہے تو اس کے گھر پہ نظر پڑ سکتی <laughs> پڑوشی <laughs> پڑوشی ہے با پردہ خواتین ہے اور اگر با پردہ نہیں بھی ہیں تو ہمیں مردوں کو تو نگاہ کی حفاظت ہی کا ذہن دیا گیا ہے اور امیر علف صدر اس بات کو پسند فرماتے ہیں بلکہ اس کی ترغیب اشاد فرماتے ہیں کہ گیریوں میں چھتوں پر اس انداز میں نہ کھڑے ہوں کہ آپ کی نگاہ کہیں پڑھ سکنے کا امکان بھی رہے کیا فرمائیں گے جی اس بارے میں بھی ہمیں محتاط ہونا چاہیے اور ہماری ذات سے پڑوسی کو فائدہ ہی پہنچے نقصان نہ پہنچے جی کیونکہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی نبی پاک علیہ السلات والسلام نے آ, اس کا حسن بیان فرمایا اور پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے کی وجہ سے اس کی وعدات اور وہ ذکر فرمائیں. تو نبی پاک علیہ سلاح اسلام جس چیز کو اچھا قرار دے رہے ہیں وہ یقیناً اچھی جس کو برا قرار دے رہے ہیں وہ یقیناً بری نبی پاک علیہ سلاط اسلام نے خیر خواہی ہی کا ذہن دیا کہ مسلمان جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر خواہی ہی کرے ایک روایت سناتا ہوں اس کے بعد حضرت سینا با یزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ نبی پاک علیہ صلاح اسلام ارشاد فرماتے ہیں ترمیم کی حدیث اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو اس کا خیر خواہ ہو علامہ عبدالروف منابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض القدیر میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ اللہۃسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے دوسرے پڑوسی کا خیر خواہ ہو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک برا پڑوسی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے اس کا دوسرا مسلمان پڑوسی جو ہے وہ تکلیف, تکلیف, میں, تکلیف میں, میں ہو اور صرف مسلمان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ جو غیر مسلم ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے شریعت نے ان کے حقوق بھی بیان کیے اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم درس دیا گیا حضرت سیدہ بایزید عزیز بستانی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ ہے کہ آپ کے پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا ठीक ठीक وہ کسی سفر پر گیا اب اس کے بچے اور اس کے گھر والے موجود تھے رات کو اس کا بچہ اس کافر کا بچہ غیر مسلم کا بچہ روتا جی با عزیت بستا رحمۃ اللہ تعالی کو اس کا صدمہ ہوا اب دیکھیں مسلمانوں کے بچے بھی اشتراک کی کیفیت میں ہوتے ہیں روتے ہیں لیکن ہمیں بسا اوقات کوئی احساس نہیں ہوتا لیکن با عزیز بستا رحمت اللہ تعالی علیہ غیر مسلم کے بچے کے رونے پر مسترب ہو جاتے اور آپ نے جب معلومات کروائی کہ بچہ کیوں روتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو گھر سے بتایا گیا کہ رات کو چونکہ اندھیرا ہوتا ہے کوئی لائٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اس اندھیرے کی وحشت کی وجہ سے بچہ روتا ہے گھبرا جاتا ہے تو با یزیر بستا رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ایک طرف کہ وہ غیر مسلم تھا آپ نے چراغ میں تیل ڈال کر روزانہ اس کے گھر میں چراغ پہنچایا روشنی اللہ کا اہتمام فرمایا جس کی وجہ سے اس بچے کی وحشت جو تھی وہ دور ہوئی جب وہ غیر مسلم سفر سے واپس گھر آیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو یہ واقعہ بتایا کہ بچہ اندھیرے کی وجہ سے روتا تھا گھبراتا تھا تو اس گبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ہمارے پڑوسی حضرت سگنا بایزید بستا رحمت اللہ تعالی علیہ نے روشنی کا انتظام فرمایا تو اس غیر مسلم نے کہا کہ ہمارے گھر میں جب بایزید کا چراغ آیا ہے تو اندھیرا نہیں رہے گا بات حضرت سگنا باعزیز بستا رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوسی کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنے کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ غیر مسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان کیا بات ہمارے اصلاف کا طرز عمل یہی تھا اور یہاں پہ یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں اور مزید وضاحت ہو جائے کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں اسلام کی روشنی جو سارے عالم میں پھیلی اس کا ایک بہت بنیادی سبب اسلام کی اخلاقی تعلیمات اور اسلام کے معاملات تک میں معاملات سے کیا ہے جو پڑوسیوں کے حقوق رشتے داروں کے حقوق کاروبار کا طریقہ نیا بیوی کے حقوق نکاح اور طلاق کے مسائل یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا جو حسن ہے اس کی خوبصورتی دوسرے کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ پاتی آج ہم نے اس سلسلے کا موضوع رکھا پڑوسیوں کے حقوق عدنان بھائی اور میں بات کر رہے تھے اس سلسلے سے پہلے ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی اور اتفاق تھا کہ عدنان بھائی کسی کتاب سے تیاری کر رہے تھے تو وہ کتاب میں نے بھی دیکھی اب کتاب جیسے ہی کھولی غالباً یہ پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ لائن لگی ہوئی تھی وہ ڈوری لگی ہوئی تھی تو اس میں جو چیز سامنے آئی میں وہ بیان کرنا چاہوں گا جب وہ میں نے پڑھی عدنان بھائی کو بھی پڑھائی اور دونوں ہم بہت مشرور ہوئے کہ کیسی خوبصورت بات سامنے آئی ہے وہاں لکھا ہوا تھا ہبر حق الجاری من کمال ایمان کہ پڑوسی کے حقوق کا تحفظ کرنا یہ کمال ایمان کی علامت وہ حسن الا اور اسلام کی ایک حسین پہلو ہے خوبصورت پہلو ہے اور آج ہمارا سلسلہ بھی حسن اسلام ہے تو یہ بڑی مطابقت ہو ادنان میں کیا کہیں گے آخر میں جی بالکل یقیناً اسلام بندے کے پڑوس کا جو اس کے ساتھ رہنے والا ہے اس کا مختلف اعتبارات سے نبی پاک علی السلام نے اس کے حقوق کو بیان فرمایا اس انداز میں اتنی پیاری تعلیمات ہے اگر کسی شخص کا پڑوسی اس کا رشتہ دار ہے اب نبی پاک علیہ السلام نے اس کے زیادہ حقوق بیان فرمائے حق کے پڑوس بھی ہے اور اس کے ساتھ سیلا رحمی والا جو تعلق ہے رشتہ داری کا ہے وہ بھی ہے اگر ایک عام مسلمان ہے ساتھ رہنے والا نبی پاک علیہ السلّام نے ارشاد فرمایا اب حق کے مسلم بھی ہے اس پر اور حق کے پڑوس بھی ہے اور جو رشتے دار ہے اس پر تین حقوق حق مسلم بھی حق پڑوس بھی اور فلا رحمی کا بھی اور ارشاد فرما کہ اگر وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتا تو اب بھی حق کے پڑوس کا جو ہے وہ حقدار ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکریم کا جو مبارک انداز تھا وہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ خیر خواہ بھلائی اچھا اب اگر کسی کا اس طرح کا معاملہ ہے کہ جو ساتھ میں پڑوسی ہے وہ مسلمان نہیں ہے اب اس کے ساتھ اس نے سلوک کس طرح کرنا چاہیے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا, ہے؟ کیا ہے؟ یہ ایک طویل باب ہے اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اس کے لیے ہمیں دارستہ علیہ سمت سے رہنمائی لینی ہوگی کہ میں میرا پڑوسی اس طرح کا ہے اور مجھے اب اس کے ساتھ کس انداز میں بھلائی کرنی چاہیے پہلے معلومات لیں اور اس کے بعد پھر جو ہے رہنمائی کی پھر اس پر عمل کی طرف آئیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات تو یہ ہیں کہ پڑوسی کے جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے اللہ ایک بار ایک بکری نبی پاک علیہ السلام کے گھر آئی ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی محاتر مومنین میں سے تھی وہ اٹھی اس نے بکری میں جو تھا وہ روٹی کا ایک لکما اس کو چبانا چاہا انہوں نے نکالا نبی پاک علیہ السلام نے انداز پر ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ اس سے تمہیں امان حاصل نہیں ہوگی یہ بھی ایک طرح سے پڑوسی کو تکلیف پہنچانا ہی ہے کہ ایسا انداز اختیار کیا جائے جس سے اس کے جانور کو بھی تکلیف پہنچے اسلام کا تو یہ حسن ہے چاہے جائے کہ اس کے بچے کو مارا جائے یا اس کا جو ہے کوئی عزیز و قارم میں سے کوئی آئے اس کو تکلیف پہنچائی جائے اس کے جانور کے ساتھ بھی ایسا ناراوا سلوک نہ کیا جائے جو اس کے لیے گراؤں میں بالکل مختصر ایک دو لائنوں میں جواب اشاعت فرمائے کہ آج تو ایسا ماحول ہی نہیں رہا. ہم دیکھتے ہیں بالخصوص شہری علاقوں میں پڑوسی میں رہتا کون ہے کیا کام کرتا ہے کیا تعلق ہے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نکلے اپنے کاموں پر وہ نکلے اپنے کاموں پہ ہم گئے اپنے گھر میں وہ گئے اپنے گھر میں کوئی تعلق ہی نہیں تو اس بارے میں دیکھیں تعلق ایمان کا تعلق ہے اس کے ساتھ مسلمان جو میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ میری رشتہ داری نہ ہو حق کے پڑوس تو ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ بھلائی کروں اس پر دیکھیے ایک تو اخلاقی فریضہ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک ہی سوسائٹی ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ ایک کا موہ ادھر دوسرے کا ادھر کبھی سلام دعا ہی نہیں کوئی کام کاج ہی نہیں آیا تو یہ تفری کا معاشرہ ہو جائے گا اور اگر اسلام کے اصول پر عمل کیا جائے اس کا حق ادا کیا جائے اس کو سلام کیا جائے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے سوال کرے اسے دو اگر وہ مجبور ہے قرض کا سوال کرے قرض دو نبی پاک علیہ السلّہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا فرمایا اپنے گھر میں پکنے والے سالن سے اسے نہ دو اس کی خوشبو کو ارشاد فرمایا کہ گھر کے اندر اس کا شوربہ جو ہے اس کے اندر پانی زیادہ ڈال دو تاکہ اس کی دلجوئی ہو اسلام تو ہر معاملے میں ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے تعلق ہو تب بھی نہ ہو تب بھی تعلق ہے تو ڈبل ثواب ہے اور اگر نہیں ہے تو ایمانی تعلق کی بنا پر اجر و تعالیٰ حقوق کی جو آپ نے بات حقوق کے تحفظ کی تو وہی کے ذریعے بھی اس کی تاکید کی گئی کہ پڑوسی کے حقوق کا لحاظ کیا جائے بخاری شریف کی آخر میں روایت ذکر کرتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلاۃ اسلام نے شاد فرمایا جبریل امین مجھے حکم الہی پڑوسی سے متعلق حکم الہی کی تاکید فرماتے رہے حتا زنن تو انہو ہوں. या, या. تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو میراث میں حقدار کرا دیا جائے اور اس کے تحت ملا علی قاری نے فرمائی یہ وسیعت کیا تھی فرما موری حق کی احسان کیا لی. تھی کہ اپنے پڑوسی پر احسان کیا جائے اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے اور اس سے اذیت کو دور کیا جائے سبحان اللہ کیا بات ہے بڑی بنیادی حدیث ہے یہ پڑوسی کے حقوق کے بعد میں اور اس دعا پہ اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں کہ ہو بحر ضیاء نظر کرم سوئے گناگات جنت میں پڑوسی میرے آکا کا بنا دے مدنی چینل پر مدنی نیوز کا وقت ہوا ہے ان شاء اللہ اب آپ مدنی خبریں دیکھیں گے مدنی نیوز دیکھیں گے سلو الحبیب صلی اللہ صل تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم